باب نمبر چودہ خانقاہ نشینوں کی اہل صفحہ سے مشابہت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اللہ تعالی کا ارشاد ہے لمسد السطق من اول یومن احق فِيهِ ان تقوم فی في أَنْ, ان ہیرو وَاللَّهُ يُحِبُّ المتحرین پارہ نمبر گیارہ سورہ توبہ بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد تقوا اور پرہیزگاری پر رکھی گئی پہلے ہی دن سے اس بات کی مستحق تھی کہ آپ اس میں قیام فرمائیں یعنی اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ خوب ہی پاک و صاف ہوں بے شک اللہ اہل تہارت کو دوست رکھتا ہے اس ارشاد ربانی میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم کہ تم لوگ کیا عمل کرتے ہو جو اللہ تعالی نے تمہاری اس قدر تعریف یعنی تہارت کے سلسلے میں فرمائی ہے ان حضرات نے جواب دیا کہ ہم ڈھیلے لینے کے لیے پانی سے ہم ڈھلے لینے کے بعد پانی سے تہارت کرتے ہیں یہ اور اس قسم کے جو دوسرے آداب تہارت ہیں وہ صوفیہ کا روز مرہ کا معمول ہیں وہ ہر وقت اپنی خانقاہ میں رہتے ہیں اس کی خبر گیری کرتے رہتے ہیں گویا ربات یعنی خانقاہ ان کا گھر ہے اور وہی ان کا خیمہ و خرگاہ ہے جس طرح ہر قوم کے افراد کے گھر ہوتے ہیں اسی طرح صوفیہ کے گھر خانقاہیں ہیں بس اس صورت میں وہ اہل صفحہ سے مشابہ ہیں اس مشابہت کا مزید ثبوت اس حدیث شریف میں ملتا ہے جو حضرت ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشایخ کی اسناد سے حضرت طلحہ رضی اللہ عن سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا جب کوئی شخص الرسول میں باہر سے آتا اور اس کا یہاں کوئی شناسہ ہوتا تو وہ اس کے یہاں قیام کرتا اور اگر کوئی جان پہچان نہ ہوتی تو وہ صفہ پر آ جاتا اور یہاں قیام کرتا میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جن انہوں نے اہل صفا کے ساتھ قیام کیا تھا یعنی مجھے بھی اہل صفا کے ساتھ قیام کرنے کا اتفاق ہوا ہے بس اہل رباط بھی ایسے لوگ ہیں جن کے آپس میں ربط و ضبط ہوتا ہے اور ان کے ارادے یکساں اور عزم ایک جیسا ہوتا ہے اور سب کے احوال میں یکرنگی ہوتی ہے ان کا یہ ربط باہمی اہل جنت جیسا ہے جس کا قرآن پاک میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے و نژا انفی صدور غلً اخوان سر متقابلین پارہ نمبر چودہ اور ان کے سینوں سے جو کینا اور رنجش تھی اس کو نکال دیا اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ آمنے سامنے بیٹھا رہنا اس وجہ سے ہے کہ اب ان کا ظاہر و باطن یکساں ہو گیا ہے اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی سے دل میں کینہا رکھتا ہے تو ہر چند کے اس کا رخ کے سامنے ہو یعنی وہ سامنے بیٹھا ہو لیکن اس کے لیے مقابلہ یعنی آمنے سامنے کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا اور اہل اس آیت کے مسداق تھے کیونکہ ان کے دل کینے سے پاک و صاف تھے حسد دنیا دنیاداری سے پیدا ہوتا ہے جب دنیا کے جھمیلے ساتھ ہوتے ہیں تو دل میں یہ چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کے دل دنیا سے بالکل الگ تھلگ تھے دنیا کی محبت ان تمام برائیوں کی اصل ہے اور تمام گناہوں کی جڑ ہے اور اہل صفا نے دنیا کے جھمیلوں سے قطع تعلق کر لیا تھا نہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور نہ وہ جانور یعنی مال مویشی پالتے تھے جس سے دلوں میں حسد اور کینہ پیدا ہوتا پس ان کے دلوں سے کینہ مٹ گیا اور حسد رخصت ہو گیا یہی حال اہل خانقاہ کا ہے کہ وہ ظاہر اور باطن میں یک رنگ ہیں باہمی الفت اور محبت میں ان میں یکسانیت ہے اور اس پر سب جمع ہیں کہ ایک ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں ان کی باہمی گفتگو میں یک رنگی ہے اختلاف نہیں ہے یعنی اکٹھے گفتگو کرتے ہیں اکٹھے کھاتے پیتے ہیں اور اس اجتماعی زندگی کی برکت سے بخوبی واقف ہیں اکٹھے ہو کر کھانا برکت ہے وحشی بن ہرب اپنے والد اور اپنے دادا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ چند صاحب کرام ردوان اللہ علیہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ ہم کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ شاید تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو تم اکٹھے ہو کر خدا کا نام لے کر کھانا کھاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت پیدا کرے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی خوان میں کھانا کھایا اور نہ کبھی بڑے پیالے میں اور نہ کبھی آپ کے لیے چپاتی پکائی گئی یعنی نہ کبھی چپاتیاں تل تناول فرمائیں لوگوں نے دریافت کیا کہ پھر آپ کس چیز پر کھانا نوش فرماتے تھے حضرت انس بن مالک ردیلا نے جواب دیا آپ دسترخوان یعنی سفرا پر کھانا تناول فرماتے تھے عزلت نشینی اگر کوئی کہے کہ عابدوں اور زاہدوں نے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار کیا اور اجتماعی زندگی سے ان کے گریز کا کیا سبب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اس تنہائی کو آفات سے محفوظ رہنے کے لیے اختیار کیا ہے کہ اجتماع میں آفتوں کا سامنا ہے ان کے نفوس خواہشوں میں گرفتار ہو کر ان چیزوں پر غور کرنے لگتے ہیں جو ان کا مقصود اصلی نہیں ہیں اس صورت میں ان کو جو اجتماعی زندگی سے پیدا ہوتی ہے تو انہوں نے اپنے زاویوں اور خانقاہوں میں اپنے مسلوں پر جمع ہونا ہی مناسب سمجھا چنانچہ ان لوگوں میں سے ہر ایک کا اپنا سجادہ یعنی مسلح اس کا زاویہ بن گیا اور پھر ہر ایک اپنے مقصد میں مصروف اور کوشاں ہو گیا اور ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں کہ اس نے اپنے سجادہ یعنی زاویہ سے قدم باہر رکھنے کا قصد کیا ہو یا سلسلے میں کوشش کی ہو کہ وہ اپنے سجادہ سے باہر نکلے ان کی یہ سجادہ نشینی سنت رسول بھی ہے جس کا ثبوت یہ حدیث بھی ہے جس اس کو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کی چھال کی چٹائی بنائی تھی جس پر آپ رات کی نماز یعنی تہجد ادا فرمایا کرتے تھے ام المومنین حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ مسجد میں اپنے لیے کھجور کی چٹائی کا ایک چھوٹا مسلّہ نماز پڑھنے کے لیے بچھایا کرتے تھے زاویے اور خانقاہ میں نوجوان بوڑھے خادم اور تنہائی پسند ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان سب میں مشایخ ضعیف گوشہ نشین کو نشینی کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور وہ اس کے لیے زیادہ موزوں ہے اس اعتبار سے کہ ان کا نفس آرام اور خواب کا زیادہ خواستگار ہوتا ہے وہ اپنے حرکات و سکنات میں آزادی کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس لیے وہ تفرد اور آرام کے خواہاں رہتے ہیں برخلاف نوجوانوں کے کہ ان کی طبیعت زاویہ نشینی اور جماعت خانے میں بیٹھنے بیٹھے رہنے سے گریز کرتی ہے اور غیروں کی نظریں ان پر پڑتی رہتی ہیں اس لیے کہ مقید ہو کر رہنا تعدیب کا ذریعہ ہے لیکن یہ بات اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک جماعت خانے یا خانقاہ میں حفظ اوقات ضبط انفاس اور حواس کی نگہداشت کا انتظام اور اہتمام نہ ہو یعنی خانقاہ میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو جوانوں کے حفظ اوقات ضبط انفاس اور تربیت حواس کا انتظام و اہتمام کر سکیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ردوان اللہ تعالی اجمعین کرتے تھے لکھمرین یوم شان یغنی، آج کے دن ان میں سے ہر ایک کی نرالی شان ہے جو ان کے لیے کافی ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی فکر اسی اس طرح دامنگیر تھی کہ ان کو ایک دوسرے کے مال کی خبر نہیں ہوتی تھی بس ارباب صدق اور صوفیہ کے لیے یہ سزاوار ہے کہ ان کا اجتماع ان کے تزی اوقات کا موجب نہ ہو اور نہ یہ اجتماعی حیت بالکل بیکار اور مذرت رساں ہوگی اور اگر جوانوں کے اوقات میں لہو و لاب الزائز زندگی کے خلل انداز ہونے کا امکان ہو تو پھر ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ تنہائی طلب کریں اور گوشہ نشینی کو اپنے لیے لازم کر لیں ایسی صورت میں شیخ زاویہ جو ان کو ایک گوشہ خلوت عطا کر دے تاکہ اس سے وابستہ ہو کر اپنے نفس کو خواہشات اور فضول باتوں سے باز رکھے اور اس کی طرف اس کا خیال نہ جائے شیخ کو جماعت خانہ یعنی زاویہ میں رہنا چاہیے کہ اس کی حالت میں پختگی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی مدارات کو گوارا کر سکتا ہے اور صحبت و اختلاط کے ناپسندیدہ انجام سے مصن و محفوظ رہنے کی اس میں صلاحیت موجود ہے جماعت میں اس کو وقار حاصل ہے دوسرے لوگ اس سے ان اور ضبط نفس کا سبق حاصل کر کے خرابی اور تقدر سے بچ سکتے ہیں خدمت خلق عبادت کا درجہ رکھتی ہے جو شخص خانقاہ میں تازہ وارد ہو اور اس نے علم یعنی معرفت کا ذائقہ نہ چکھا ہو اور روحانیت کے اعلی درجے پر فائز نہ ہوا ہو تو ایسے شخص کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ خانقاہ والوں کی خدمت کرے یہ خدمت اس کی عبادت محسوب کی جائے گی وہ اپنی حسن خدمت سے اہل اللہ کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر لے گا اور ان کی برکات اس کے شامل حال ہو جائیں گی اور اس طرح وہ اپنے عبادت گزار بھائیوں کا اپنی خدمت کے ذریعے سے معین و مددگار ثابت ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں ہر ایک دوسرے سے بعض ضروریات کا طالب ہے بس ان میں جو لوگ اپنے دوسرے بھائی کی ضرورت پورا کریں پوری کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی ضرورتیں پوری کرے گا علاوہ ازیں خادم خدمت کے باعث بطالت اور کاہلی سے محفوظ رہتا ہے اور یہی بطالت او بیکاری دل کی موت ہے مختصر یہ کہ خدمت بھی صوفیہ کے نزدیک نیک کاموں میں شامل ہے اور ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جن کے ذریعے اوثاف جمیلہ حاصل کیے جاتے ہیں اور انسان میں اوثاف حسنا پیدا ہوتے ہیں لیکن جب خادم اپنی جن سے نہ ہو یعنی ارباب تصور سے نہ ہو اور جو مخدوم سے ہدایت کا طالب نہ ہو ایسے شخص سے خدمت لینا مناسب نہیں ہے شیخ الصقع الفتح اپنے مشائق کے ذریعوں سے بیان کرتے ہیں کہ وسیع قرومی کہتے ہیں کہ میں عمر بن الخطاب ردی اللہ عنہ کا غلام تھا انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم اسلام قبول کر لو کہ جب تم اسلام قبول کر لو گے تو تم کو مسلمانوں کی امانت یعنی ذمہ داریوں پر مقرر کر سکوں گا اس لیے کہ جو مسلمان نہیں ہے اس کو میں مسلمانوں کی ذمہ داریوں کا امین نہیں بنا سکتا ان کے اس ارشاد پر جب میں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا تو حضرت عمرہ نے فرمایا لا اقرا فی الدین دین میں زبردستی نہیں ہے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھ سے فرمایا جہاں تمہارا دل چاہے چلے جاؤ مشائق اور صوفیہ غیروں اور نااہلوں سے صرف خدمت لینا ہی پسند نہیں کرتے بلکہ ان سے ارتباط و اختلاط کو بھی بھی ان کو پسند نہیں تھا کیونکہ جو شخص ان کے طریقے کو پسند نہیں کرتا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے طور طریقے دیکھ کر بجائے فائدے کے نقصان اٹھاتا ہے صوفیہ سے بتقاضائے بشریت ایسے افعال سرزد ہو جاتے ہیں کہ اغیار اپنی کوتاہی علم کے باعث ان سے کراہت کرتے ہیں یعنی اغیار ان افعال کو پسند نہیں کرتے اس لیے اغیار سے خدمت لینے سے ان حضرات کا گریز کسی کبر و نخوت پر مبنی نہیں ہے نہ یہ بات ہے کہ وہ کسی مسلمان پر اپنی برتری جتا رہے ہیں بلکہ ان کے گریز کی اصل وجہ خلق خدا پر شفقت کے باعث ہے خادم مخدوم کی عبادت کے ثواب میں شریک ہے خادم جو ان خادم جوان جب ان حضرات کی خدمت میں مصروف ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طاعت و بندگی میں مصروف ہیں تو وہ بھی ان کے ثواب میں شریک ہو گیا جہاں خادم یہ دیکھے کہ وہ کسی شیخ کی خدمت اس کے احوال بلند کے باعث شایان شان طور پر انجام نہیں دے سکتا ہے تو اس کی خدمت میں مصروف نہ ہو بلکہ ایسے شخص کی خدمت کرے جس کی خدمت کا اہل ہے کہ اہل قرب کی خدمت اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے حضرت انس بن مالک ردیلان سے باسناد مروی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غزبۂ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ سفر کیا اور فراخ راستوں اور وادیوں سے تمہارے ساتھ گزرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ حضور وہ تو مدینے میں رہ گئے تھے پھر ہمارا ان کا ساتھ کس طرح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ان کو عذر نے روک لیا تھا مگر ثواب میں وہ تمہارے شریک ہیں بس وہ شخص جو صوفیہ کی خدمت کرتا ہے لیکن اپنی کسی خامی کے باعث ان کے مراتب عالیہ تک نہیں پہنچ سکا لیکن اس پر بھی وہ خدمت میں مصروف رہ کر خانقاہ یا زاویے کے گر چکر لگاتا رہا اور ان کی خدمت میں اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ سرگرم رہا اور یہ خیال کرتا رہا کہ اگر وہ ان کی نگاہ لطف سے محروم رہا تو کیا ہے شاید خدمت سے اس کی کچھ تلافی ہو جائے تو اللہ تعالی اس کی خدمت پر بھی اس کو ضرور بلند پایا جزا دے گا وہ اس خدمت سے اس کے بلند پایا فضل کا سزاوار بن جاتا ہے اسی طرح اہل صفا بھی نیک کاموں اور تقوی میں تعاون کرتے تھے اور دینی مصالح پر اپنی جان و مال سے مدد کرنے کے لیے مل جل کر کام کرتے رہتے تھے بس وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم کے سزاوار بن گئے